اعوذ باللہ من بسم اللہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے <كَارِهِين> شعیب کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ مان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیدار ہی ہوں تو بھی قَد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 اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر سے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شاید کی پیروی کی تو بے شک تم میں پڑ گئے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 پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کرن جو راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگاہ پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے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 اف امین اہل القرا سنا تم کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہو او اوام احل القرا بسم یا مکر اللہ فلاح امن مکر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ القوم اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے ہو اور وہ رہے ہو؟ کیا یہ لوگ اللہ کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے والے ہیں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 القرآن قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ ہوں كَذَلِكَ بہینا اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ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 موسا بھی آیا فکانا موسا رسول عالمی پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسا کو نشانیاں دے کر فراؤن اور اس کے آیا نے سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کف کیا تو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور موسا نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں حقیق اللہ اللہ اللہ حق مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں میں تمہارے پاس تمہارے پر دگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجیے قَالَ إِن فات بها إن من فیرون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ فال قوار فی دا قربان فریدا ہی موسا نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت سلیح اجتہا ہو گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید برا تھا تو قومی فرعون میں جو سردار سے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے بھلا تمہاری کیا سلاح ہے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 چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرون کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں سلا عطا کیا جائے کو اما فرون نے کہا ہاں ضرور اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے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 اوہینا موسا <يَعْفِكُون> اور اس وقت ہم نے موسا کی طرف وہی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو وہ فوراً جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا <يَعْمَلُون> <صادرين> پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرحو نہیں کرتے تھے باطل ہو گیا اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے وہ القی یا سہارتینا ربی موسا و ہارو اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ہی مان لائے یعنی موسا اور ہارون کے پروردگار پر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 صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مسلم اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ہی مان لے آئے اے پروردگار ہم پر سبر استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو و و فوقهم اور قوم فراون میں جو سردار سے کہنے لگے کیا آپ موسا اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجیے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دست کش ہو جائیں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 Faira ja atuhumul hassanga tuqaolu lana hadihi wain tusibhum say yi atuyyttayaru bi muawa mammma Ala inna paa iruh in dalhi walakin nga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 اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسا ہمارے لیے اپنے پرور دگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے اگر تم ہم سے کو گے, ہم گے اور بنی اسرائیل ساتھ کی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 تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کے ان کو دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے وہ او رسنل کانواف نہ مشاری قل اردو بحل نا فیح و تمت کری مت وبکل حسنا اللہ بنی اسرا بیما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 اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسا جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو موسا نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو ہوا الابروم کانو یا یعملون یہ لوگ جس شکل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےحدہ ہیں تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے وَإِذَاً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 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 ول مجا اموالی کوتی مو ربح کولائی کوانی ولاکی نور ج بلی فلنی استقرم کانہ فس فترانی فل مت جلا رب لہ لو دکم وقر سا سائکا فل پال کتنی اوک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 اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں اولیا موسا کلامیری اللہ نے فرمایا موسا میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ وَكَتَبْنَا کتب فِي فل الوا کل شعیم و تفصیل علی کل شعی فقوظہ بکوتی و امور قوم کنہا سی کم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 جو لوگ زمین میں نہ غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر راست جی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لے یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے والذین بی ولقاء حبطت ودینا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جٹایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا غالمین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 عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَلَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَقَدْ يَقْتُلُونَني فلا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا اور جب موسا اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اصواری کی کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا یہ کہا اور شدت غذف سے تورات کی تفصیلات ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے انہوں نے کہا کہ بھائی جان لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قص کر دیں تو ایسا نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسے اور مجھے ظاہر لوگوں میں مت ملائیے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 اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑی کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اور ہم اس طرح پردادوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاقفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اور موسا نے اس میار پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب کر کے کوہے دور پر حاضر کیے جب ان کو زلزلے پکڑا تو موسا نے کہا کہ اے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا کیا تو اس فیل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا یہ تو تیری آزمائش ہے اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے تو ہی ہمارا کارساز ہے تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تب سے بہتر بخشنے والے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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمني الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويعظم عليهم الخبائس ويحل لهم الطيبات ويحظم عليهم الخبائس ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزره ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 ومن قوم موسى يهدون بالحق وبه اور قوم موسا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رسہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اونا الا موسا کل حجر فانبجست من هسنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 اپنا ہی کیا ہل کرا ہے تم وکولو ہت تم ود خلول باب سجدا ود الباب باب سجدن نقصل کم ختی آتی اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا اور ہاں شہر میں جانا تو حت تن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے فبدل ظلموا قولا قیل لهم فأرسل ما رجزم من بما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 فَلَمَّا عَتَوْ هو عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ غرض جن آمارے بس چاہوں کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اسرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو دل ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم نيساق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا العق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلوه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 بالكتاب اننا لا اجر اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نواز کا التظام رکھتے ہیں ان کو ہم عزر دیں گے کہ ہم نکوکاروں کا عزر ضائع نہیں کرتے وہ عزنت کا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 و اِز احد رب کمی آدمت السطی کم کو امت کلو یو ملکا غَافِلِينَ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 الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں اور ان کو شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی عطا فرمائی اور ہفت پارچے علم شرائط سے مزین کیا تو اس نے ان کو اتار دیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا إنتح عليهه ي الحس أو تترقه ي الحس ذ س الق الذيينك الذب بآياتنا فس القسصل علىم ييتفكرون. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کی درجی کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پسی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹکایا تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں کرے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی ترجیح کی ان کی مثال بری ہے اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا جس کو اللہ ہدایت وہی را ہے اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آغان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون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 اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جٹایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا اور میں ان کو مہنگ دیے جاتا ہوں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا انہوں نے اور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں اولم یم ضروفی ملکی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 يسألونك عن الساعة أيان مرصاها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغطة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 هو الذي خَلَقَ لَكُم نفس أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا منها زوجها وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ به يَتَفَكَّرُونَ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَا